بالله بالسمع العليم من الشيطان الرجيم من هذه ونسخه ونسخه قل يا أهل الكتاب سعالوا إلى قلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إنشاء الله ولا نشرف به شيئا ولا يستخذ بعدنا بعدا أربابا من تول الله شَدُ بِأَنَّا جئے، اے اہل کتاب تم آؤ کلیم اس کلم کی طرف ایسی بات کی طرف سوا ان جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے برابر ہے وہ یہ کہ اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ربادت نہ کریں ولا تشریکہ بھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں ولا يستخدہ وعدنا وعداً بعدن ارباً من دون اللہ اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا ربنا آئے فانتظر لو پھر اگر وہ روگرانی کریں پھر جائیں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 اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مشترک ہیں تو آپ انجیل میں تحریف ہونے کے باوجود ابھی تک اس میں توحید موجود ہے شرط سے ممانعت موجود ہے انجیل میں بھی متفر طور پر توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے علاج اربا میں یہ باتیں موجود ہیں جیسے انجیل جو ہے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 یعنی ان کی قطب میں یہ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے یہودیوں نے وہ زیر علیہ سلاط و سلاد کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا رب رب مانتے تھے عیسائیوں نے عیسائی سلاط و سلاد کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی پریکٹس شروع کی ہوئی تھی اور دونوں نے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنے احبار اور احبان کو رب بنایا ہوا تھا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سے ہیں حالانکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ حب العزت کے پاس سورہ صبح میں اس کی تفصیل مزید آ جائے گی ان شاء اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے کو اس مشترکہ کی دی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 الى اللہ کاشر کا بھی صحیح صحیح محرم میں زیادہ نہیں ہے تقسیل کے ساتھ واقعات موجود ہے ان نا مسلم اگر وہ منہ پھیر لیں روح گردانی کریں تو کہو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم فرنا بردار ہیں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 بات ماننے والے اطاعت اور سرما برداری کرنے والے ہیں اس میں متربے کیا ہے کہ اہرے کتاب اس عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں کتابی عقیدہ تو ان کا یہی ہے لیکن الگ ہی ہیں انگ وہ اس سے منحرف ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے رزیر اور سال ہی مسلط و سرار کو اللہ کے بیٹے قرار دیا تھا اور اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو انہوں نے سجادہ بنایا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رود سارا پر نارت کرے اس تحبو کو پورا ان کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی خبروں کو پور پہ بنا لیے بعض روایتوں میں لفظ کے لکھنے آتے ہیں اس تحبو کو پورا انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا لبر سال ہین کے پانتوں میں نہیں آتے تو اس سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نقی سلم وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے اندریا کی قبروں کو سیدان بنا دیا تو یہ ثابت ہوا یہ سارے سلاق و سراب فوت ہوئے ہیں اور ان کی قبر ہے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ اردو نے قبروں کو سجدہ راہ بنا لیا پھر لفظ اندیا ہوتا ہے جو جمع کا سیدھا ہے جمع کا لفظ ہے تو پھر عیسائیوں کے بھی کئی ایک نبی ہونے چاہیے لیکن یہ ایک راہ ہے کیونکہ دوسرے تریف میں دوسری سرد کے ساتھ اسی روایت میں لفظ صالحین موجود ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو محفرد بنا لیا یہود نے انبیاء کی قبروں کو مسترد بنایا اور صالحین کی قبروں کو بھی اور عیسائیوں نے صالحین کی قبروں کو مسترد سیدہ اداسہ بنایا یا اہل کتاب علم تو ابراہیم ومانزل کیوراتی اقلاع اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم السلام کے بارے میں رمامزلتی تو حالانکہ تورات اور انجیل تو آپ کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے یہودی ابراہیم علیہ السلام و کے یہودی انہیں کے دار ادار یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام و یہودی ہیں عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام و سلام ہیں یہ کام اس کا عورت بے جگ تو اللہ سبحانہ خیالہ ہوا نے فرمایا یہ تو ایسی بات ہے جو واضح طور پر غلط ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلاطلام کا زمانہ نہ موسا نے پایا ہے نا عیسہ نے پایا, عیسیٰ نے پایا، عیسیٰ اللہ علیہ ابراہیم علیہ اللہت والسلام تو موسا اور عیسیٰ علیہ السلاطلام کی پیدائش سے کئی سال پہلے فوج ہو چکے تھے پھر وہ یہودی ہوتی عیسائی کیسے بن گئے مایا نیمت تو خیال فی تھی ابراہیم تم ادھر کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو بیر تو رات اور انجیر باغی تو رات اور انجیل تو ابراہیم اسلاق الاسلام کے بعد میں ناظر ہوئی ہے یہ بڑا کوئی عقل کی بات ہے افراد آتے لوگ کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ ایسی بات ہے کہ براقل مند لوگ آپس میں جھگڑے ہیں یا تو رات اور انجیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام سلام آئے ہوتے پھر تو ایسا جھگڑا چلو بنتا بھی تھا اب تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں وقات کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو اور انجیل کے ساتھ کیسا ہوا ہماری ہمت میں سے بھی بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی ہمارے گروہ میں اور صحابی ہمارے گروہ بھی بھی ایک روایت ہے کہ دو صحابی پہرے کی ان کی ذمہ داری تھی تقسیم ہو گیا وقت آدھی رات ایک سوئے گا دوسرا پہرا دے گا پھر باقی آدھی رات سونے والا پہرا دے گا پہرا دینے والا پہرا دینے والا پہرا دے رہا تھا اس نے سوچا بھارت بھی تو رہتا چلو نہیں پڑھ رہے نفر کرنے لگے تو دشمنوں نے بھی تیر چلا زخمی ہو گیا خون پہنے لگا انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی نماز ختم کرنے کے بعد ساتھ، ساتھی کو جتایا تو ساتھی نے کہا تو انہیں مجھے پہلے کیوں نہیں پہ بیدار کر دیا یہ روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے اس کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تھے چھافی تھی اور جس نے جو سو رہے تھے وہ پھر ہنسی کیوں امام صاحبی کا مذہب ہے ان کا موقف ہے کہ خون اگر جسم سے بہ جائے تو اس سے برو نہیں پوچھتا اور احناف کا موقف یہ ہے کہ جسم سے خون کہے اور گرو والی جگہ تک پہنچائے تو گرو ٹوٹ جاتا ہے تو سونے والے نے کہا تو نے مجھے پہلے چوڑی جگا لیا تھا جب جیل لگے اسی کو میں جگا دینا تھا اس کے موقف کے مطابق گرو ٹوٹ چکا ہے اور اس کے موقف کے مطابق گرو نہیں ٹوٹا تھا لہذا ان بازے پڑ رہا تھا وہ شاپی اور وہ ہنسی ایسی عجیب عجیب قسم کی تعبیریں بڑی قسم کی کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں اب مل ٹوٹنے کے بات نہ اس نے کی نہ اس نے کی خامخواہ اپنی طرف پھینکتے ہماری ہمت میں سے بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی فرقہ جو ماں انا علیہ باس بھابھی پر نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس طریقے پر چلتے رہے اس طریقے پر نہ ہو وہ گرو اور کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ میں سے تھے تو اسے بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں آپ اللہ کا تم آتا نہیں رکھتے ہاں تمہارا لاری دیکھو تم وہی لوگ ہو ہاں جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا فیما اس چیز کے بارے میں اس بات کے بارے میں لکھوم بھی ہی علم جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا دیکھو تم وہی ہو کہ تم نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا سلیمہ کو حاج جو نا فیم لئی علم تو اب اس چیز کے بارے میں جھگڑا فلم کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں و اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی دین ابراہیمی کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو مراد یہ ہے کہ جب تم تو انجیر کے مسائل میں ہی بھٹکے اور ایسے بھٹکے کہ بہت دور نکل گئے راتو انجیر کا تو تمہیں علم تھا کچھ نہ کچھ یہ بھوت کو نہ سارا کو تو راتو انجیر کا علم تھا اس کے بارے میں تو چلو تم نے جھڑا کیا سو کیا اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑا کرنے لگ گئے ہو دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ گجتی کرتے ہو اس کے بارے میں تو تمہیں علم کا شائبہ بھی نہیں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 ماں کان ابراہیم یہودی ولا نسلانی ابراہیم علیہ السلام السلام یہودی اور نسانی نہیں تھے ولا امکان خنیفا مسلم اور لیکن وہ خنیفہ یکسو تھے مسلمہ مسلمان مطلب ماں کا نہ من المشرقین اور مشرقوں میں سے نہیں تھے تو اس آئت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلاطلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلط وسلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ مشرے کہا ہے نا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم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 حالانکہ انہوں نے اپنے مشائق کو اپنے اخبار اور رحبان کو رب بنایا ہوا اور ان کے اخبار کو شریعت بنا رکھا ہے ادیر علی علیہ سلاۃ والسلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی پرتش اور عبادت شروع کی ہوئی ہے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ مشرق لوگ ابراہیم نہ یہ تھے نہ عیسائی تھے یا سو تھے مشرق نہیں تھے وہ یہ ہوگا نا تم تو مشرق ہو احباب اور اخبار کو رام بنانے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سلام ص اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی پرستش کرنے کی وجہ سے انبیاء کو لا کی قبروں کو سجاگا بنانے کی وجہ سے یہ مشرق ہے اور ابراہیم علیہ السلام سلام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 اپنے اپنے بڑے اپنے امام اپنے پیشوا مستدا جو ہیں کہ ان کے اقوال کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے حالانکہ شریعت صرف اور صرف یہ الحی کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خواہش کسی کی بات شریعت میں چاہے وہ صحابی ہو صحتی ہو محدث ہو فقیر ہو جو مرضی ہو اس کا قور اس کی بات وہی نہیں بن سکتی اس کا عمل وہی نہیں بن سکتا وہی اگلا ہی کتاب اللہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کو تولا جائے گا کتاب و سنت کے میدان اور اس کے طرحوں میں لیکن افسوس کہ آج لوگوں نے کتاب و سنت کو سڑک کے اقوال کے تلاگوں میں تولنا شروع کر دیا ہے الٹے الٹے کام شروع ہو گئے ہیں سڑک کے اقوال کو تولا جائے گا کہاں کتاب و سنت میں کتاب و سنت کے موافق کو قبول موافق نہیں تو مردود لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا وہ معنی مانے کے جو سلف نے لیا کیا سلف کے دور میں وہ مسئلہ نہ پیش آیا ہاں یہ بات درست ہے کہ کتاب و سنت کا من اور مقبول جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے وہ آج کل کے لوگوں کے بیان کردہ معنی اور مخہوب سے بہت بہتر ہے لیکن ان کے اس معنی اور مخہوب کو بھی کتاب و سنت کے نظام میں ہی تولا جائے گا کتاب اللہ ایسی کتاب ہے لایا کی ہلبا پھر ہی والا نفل سے ہی تنظیل حکیم حمید باتیں نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے بڑے حکیم و حمید کی طرف سے ناول کرنا کتاب ہے تو کتاب و سنت کا کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت بھی وہ بوتبر ہوگی جو کتاب و سنت کریں کتاب و سنت کے موافق تشریح ہوگی تو قبول نہیں ہوگی تو مردو چاہے کوئی کتنا بڑا امام کہنا ہو لوگوں نے اپنے بڑوں کو اپنے سڑک کو اپنا اپنا پیشوا اور امام بنایا ہوا ہے اور ان کو اللہ کا درجہ دیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماں انض اللہ کی پیروی کرتے تھے اور ماں انضل اللہ کی پیروی کا حکم دیتے تھے وہ صرف نہیں تھے یہ سبھی ہنگام کی رحل قربی کو بلا سکتا تو نہیں آلیل اللہ صداروں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازر کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو ساتھ ہی فرمایا ہے کلی لمبا سدر کاؤں تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی اسی کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو لیکن تم نے اپنے اپنے دلوں میں بدھ تلاشے ہوئے اور ان کی پردھت کے کھیت بھاگ سے ہو کبھی لما بدلا ہونا اولنا ابراہیم اللہ واہمنی یقیناً لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلطلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی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 شریعت سے زیادہ مشابہ ہے لہذا یہ علیہ کو اپنے گروہ کرے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علی سب من ہر نبی کے میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ انگی ونی ہی ازی و کلیل اور ابھی میرا ولی اور دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام و السلام ہیں پھر آپ نے یہی آئے کی فرمائی سے ایک گرو یہ چاہتا ہے لو دکھ کاش کے وہ تم کو گمراہ کر دیں کما دلّا شرون اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں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 اور آپ کو سچا نبی اور پیغمبر سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود حق ہاں باتیں ہاں حق کو خلق مست کرتے آپ کی حمت اور اس حالت پر ایمان نہیں لاتے تھے سورہ بکرا میں اس کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ گزری ہے اور پھر اسی طرح دنیاوی اور مادی اعظ کی وجہ سے حق ہاں باطل کو خلق مست کرنے تھے تو راتوں انجیت کے حکامات کو وہ لوگ چھپا لیا کرتے